اور ان سے ان کے نبنی فرمایا بے شک اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے بولے اسے ہم پر بادشاہ ہی کاؤں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسط ناؤ دی گئی فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا مکھ جسے چا بڑیے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے